الحمد اللہ رب العالمی والسلام سولاۃ وسلام علیہ اما بعد فاؤد بلّہ من شیطون بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وسلام يا رسول اللہ والا علی کب الحابیا حبیب اللہ سلاۃ وسلام علیک اللہ علی يا نور اللہ, اللہ میرے شیخ طریق امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضانِ سنت صاحب خف خشیت عاشق الضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی زیائی دعوت برکات العالیہ اپنی کتاب فیضانِ سنت کے اندر درود پاک کی یہ فضیلت لکھتے ہیں کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے جس نے مجھ پر روزے جمعہ دو سو بار درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے سلو حدیب صلی اللہ تعالی علا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھے میٹھے استعمال بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین پیارے آقا میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اس سلسلے میں آپ کے علم میں ہے کہ ہمیں موصول ہونے والی فون کالز سوالات اور ای میلز کے جوابات اور ان کا حل قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک آیتوں احادی سے طیبات اور بزرگان دین رحم اللہ المبین کے اقوال کی روشنی میں پیش کرنے کی سائی اور کوشش کی جاتی ہے حضرت سیدنا نے انس صدی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اور آپ کا فرمان کتنا زبردست ہے آپ فرماتے ہیں کہ قید العلم بال کتابہ علم کو لکھ کر قید کر لو اس پر آپ عمل کرنے کی نیت کے ذریعے ثواب کمائیے اور جو اس وقت مدنی چینل پر اسلامی بھائی اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ڈائری اور قلم لے کر ہمتنگ گوش ہو کر سنیے اور حسب ضرورت مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ بھی یہ لکھ لیجئے کیونکہ الحمدللہ للہ روحانی علاج کے اندر یہ ہمیں بینیفٹ ہے کہ اگر کسی کا علاج بتایا جا رہا ہے اور اگر یہی مرض ہمارے ساتھ درپیش ہے یا ہمارے کسی مریض کے ساتھ درپیش ہے تو حضور اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اسے بھی کر سکتے ہیں کیا فرمت ہے تو اس کی بات کی سب کے لیے اجازت ہے نا؟ بالکل اسی لیے آپ اس کو لکھ کر آپ ان شاء اللہ لکھیں گے تو اس کی بے شمار برکتیں انشاء اللہ آپ کو حاصل ہو جائیں گی تو یہ آپ ڈائری اور قلم بھی لے لیجیے اور جو مدنی پھول آپ سنیں دعائیں وغیرہ سنیں اسے لکھ لیجیے کیونکہ دعائوں کو किया یہاں پر چینل پر ڈسپلے بھی کیا جاتا ہے آپ مدنی چینل تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ایک کال سنائیے جی پہلی کال سنائی اکبر بات کر رہا ہوں مدینہ منورہ سے میرا مت یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھتا ہوں خیالات آتے ہیں نماز میں جی لگتے ہیں نہ کسی اچھے کام شکریہ اب پیچھے میٹھے اسٹائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین محمد اکمل بھائی تھے مدینہ منوورا سے ہم نے اس مبارک شہر سے اپنے سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور اگر وہ اس وقت یہ سماعت کر رہے ہوں اور جب روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضری ہو تو ہمارا بھی سلام پیش کر دیجیے گا انشاءاللہ شاء اللہ تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ نماز میں الٹے خیالات آتے ہیں اور نماز میں جی نہیں لگتا کوئی ورد ارشاد سرمائی حضور ارشاد سرمائی اکمل بھائی اللہ عز و جل آپ کو شیطانی خیالات سے نجات بخشے اور وسوسوں سے بھی نجات اطاف فرمائیں جن کو بھی وسوسے یا شیطانی خیالات پریشان کرتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ ہر اس کی طرف توجہ نہ دیا کریں تو شیطانی خیالات سے نجات پانے کے لیے وسوسوں سے نجات پانے کے لیے چند روحانی لاج پیشے خدمت ہیں جب بھی شیطانی خیالات آئیں تو ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں جب توجہ ہی نہ دیں گے تو شیطانی خیالات اور بس انشاءاللہ اللہ یہ قریب بھی نہیں آئیں گے مزید اس کے علاوہ جب بھی شیطانی خیالات آئیں تو آؤز بلّہ شریف علیم پڑھ لیجیے اور الٹے کندھے کی طرف اپنے الٹے کندھے کی طرف تین تین بار تھو چھو کر لیجیے اور اگر نماز کی حالت میں یہ سے آئیں تو اب نماز کے بعد یہی عمل کریں یعنی سلام پھیرنے کے بعد الٹے کندھے کی طرف تین تین بار کر بھی دیے تو عزوجل یہ اللہ دور ہو جائیں گے مزید اس کے علاوہ جب بھی وسوسہ آئے تو سورت الناس یہ پڑھ لیجئے تو ان عزوجل اس کی برکت سے شیطانی ہی بھاگ جائے گا جب شیطان بھاگ جائے گا تو وسو سے بھی دور ہو جائیں گے مزید اس کے علاوہ ایک اور روحانی لاج پیشی خدمت ہے ہر نماز کے بعد یا یا یا, یا یہ سو بات بننے کی عادت بنا لیجئے تو انشاءاللہ شاء اس کے برکت سے اور گندے خیالات سے چھٹکارا حاصل ہوگا اس کے علاوہ عبادت میں دل لگنے کے لیے اور وسفسوں سے نجات پانے کے لیے رات کو سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر سونے سے پہلے سو بار یا باعث یا یا عصو یہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ عبادت میں بھی دل لگے گا اور وسفوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا سر یہ جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے گئے تو جب بھی ان میں سے کوئی کسی روحانی علاج پر عمل کریں یا کوئی سبھی بھی عمل کریں تو ہر عمل کے اول و آخر ایک ایک بار درج شریف ضرور پڑھ لیجئے انشاءاللہ شاء زوجل جلد ہی وسوسوں اور گندے خیالات سے چھٹکارا حاصل ہوگا انشاءاللہ شاء اچھا اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آپ نے ارشد فرمایا کہ الٹے کندھے پر تین مرتبہ آ... تھو تھو کر کے کہہ دیں تو یہ وضاحت کہ تھوکنا نہیں ہے صرف آواز نکلنی ہے یہی ہے اس میں جو بیان کیا گیا اس سے مراد یہی ہے کہ تین بار فقط تھو تھو کرنا ہے اب اس سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ہی تھوک دینا ہے صحیح کیونکہ انسان کی طبیعت بھی اس بات پر سر گھبرا نہیں گھبارہ نہیں کرتے بالکل اور اس کے علاوہ میٹھے اسٹائم بھائی میرے شیخت دامت دامد برکات نے ایک بڑا زبردست رسالا آپ نے تحریر فرمایا بسوسوں کا علاج اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے ورنہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں دنیا کے اندر کہ جہاں پہ مکتبۃ المدینہ آپ کو میسر نہیں تو پھر بھی پریشان مت ہوئیے الحمدللہ ہماری ویب سائٹ ڈبلو ڈاٹ اسلامی ڈاٹ نیٹ پر آپ اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیے اور اس سے برکتیں حاصل کیجیے آئیے ایک اور کالر کی طرف ہم چلتے ہیں اس وقت آپ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر آپ نے ملازہ فرمایا اسے نوٹ کر لیجیے آئیے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں عامر اطائی باب المدینہ کرانچی سے بات کر رہا ہوں میری والدہ کے پیر میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے درد بہت ہوتا ہے والدہ نے دم کی ہوئی ڈوریاں تو پہنی ہوئی ہیں لیکن کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دے جزا کو ملو خریدا عامر بھائی بابل مدینہ سے والدہ کے پیروں میں درد کی شکایت کر رہے تھے اور آج ہر نوجوان میں سمجھیے کہ اس کا ایک بہت بڑا فیصد ہے جو بےچارے اس پریشانی کے اندر کہ ان کے ماں باپ میں درد رہتا ہے تو کوئی وظیفہ عامر بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو تمام دردوں سے عطا فرمائے دعوت اسلامی کے شعیتی ادارے مکتا المدینہ کی مطلوبہ مدنی سورہ میں اس کا علاج موجود ہے یا ریڑھ کی ہڈی گھٹنوں جوڑوں وغیرہ جسم میں کہیں بھی درد ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ پڑھتی رہیں انشاءاللہ شاء اللہ ارس درد جاتا رہے گا سبحان کے علاوہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی کے شاعت ادارے مکتبات المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں سے ایک اور بھی پیش خدمت ہے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ روزانہ کسی بھی وقت درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر دروش شریف پھر سورت الفاتحہ ایک بار اور سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمز یہ دعا پڑھ کر دم کر لیں وہ دعا یہ ہے اذهب ہم سوء ما اجد ایک دفعہ پہ سن اذهب اللہ سوء ما اجد ایک دفعہ اور بھی سن اذهب اللہ سوء ما اجد اس کا ترجمہ ہے اے اللہ و جل مجھ سے مرض دور فرما دے اگر دوسرا کوئی پڑھ کر دم کرے مثلا یہ عامر بھائی جنہوں نے اپنی والدہ کا مسئلہ ریکارڈ کروایا جی اگر یہ دم کرنا چاہیں تو چونکہ والدہ ہیں ان کی تو عورت کے لیے انہا کہیں یعنی جی اللہ ازہد ان سوء ما اجد اور تا حصول علاج یہ عمل جاری رکھیں ان شاء اللہ عز و جل ٹانگوں کی تکلیف ہو یا کمر میں تکلیف ہو یا گھٹوں میں درد ہو ان شاء اللہ اور اس سے نجات حاصل ہوگی پیچھے میٹھے اسکیم بھائیوں اور مدری چینل کے نظریں آپ نے عامر بھائی سے یہ بھی سنا کہ میری والدہ نے ڈوریاں باندھی ہوئی ہیں تو الحمد یہ دم کی ہوئی ڈوریاں بھی بسے پر ملتی ہیں تاویزات اختاریا کے بسے پر اسے بھی ضرور حاصل کیجیے پھر وظیفہ چوکے انہوں نے کہا تھا اس لیے وظیفہ دیا گیا اور ڈوریاں چاہتے ہوں تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ جہاں پہ تواریاں کا بستہ دنیا بھر میں آپ کو ملے وہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ دم کی ہوئی ڈوریاں مل جائیں گی اسے باندھیں گے ان شاء تبارک و تعالیٰ درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اور یہ لوگ بھی پڑھتے رہیے ایک اور کولر کو شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ اللہ تعالی محمد علیہ وسلم محمد ازمت یونان سے بات کر رہا ہوں قبض کا بہت مسئلہ ہے بہت پرانی روئے اس کے لیے مزید شکریہ مہربانی عظمت اتاری یونان سے ہیں قبض کا علاج اور قبض کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا نا کہ القبض ام المرات جی, جی کہ قبض جو ہے یہ تمام بیماریوں بیمار کی جی جی جی جی جی جڑ, جڑ ہے تو حضرت فرمائیے کہ کیا حل ہو اس کا عظمت بھائی اللہ آپ کو قبض سے نگاد بخشے اور پیٹ کے جملہ امراض سے شفا عطا فرمائیں عزمت بھائی آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں یا پانی پیے تو پارا نمبر 23 سورت الفا کی آیت نمبر 47 بسم سینتالیس فورٹی سیون جسم اللہ رحمان ہا یون رفون اسی آیت کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے لا فيها ولا هم عنها لا ہاغ لوم ولا ہم ہا یونظون تو یہ آیا مبارکہ ایک بار اول و آخر ایک ایک مرتبہ درست شریف پڑھ کر کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے استعمال کیجئے انشاءاللہ شاء پیٹ کے جملہ امراض میں فائدہ حاصل ہوگا اور اگر عظمت بھائی آپ خود اس کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو تو کوئی دوسرا بھی یہی آیت مبارکہ کھانے یا پینے کی چیز پر دم کر کے آپ کو استعمال کروا سکتا ہے مزید اس کے علاوہ ہمارے عظمت بھائی نے قبض کا فرمایا کہ ان کو قبض کی شکایت ہے تو قبض سے نجات پانے کے لیے چند طبی علاج بھی پیش خدمت ہیں جس کو قبض کی شکایت ہو تو اسے چاہیے کہ چار یا پانچ عدد یہ پکے امرود یہ بیج سمیت کھا لیں تو انشاءاللہ شاء قبض جاتی رہے گی مزید اس کے علاوہ اگر کسی کو قبض کی شکایت ہو تو مناسب مقدار میں یہ پپیتا کھالی لیجیے تو انشاءاللہ شاء اس سے بھی قبض یہ جاتی رہے گی اور پیٹ بھی صاف ہو جائے گا اور ہر چوتھے دن تین یا چار چمچ اسب گول کی بھوسی یا کوئی سا ہاضمے دار چورن یہ پانی کے ساتھ نگل لیجئے تو انشاءاللہ شاء اللہ پیٹ کی بھی صفائی ہوتی رہے گی اور قبض بھی جاتی رہے گی مگر یہ یاد رکھیے کہ روز روز یہ سب گول کی سی یا پھر ہاضمے دار چورا یہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اور روزانہ کے استعمال کی وجہ سے یہ اکثر اس کے یہ بے اثر بھی ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ بھی جاتا رہتا ہے تو بر... کبھی کبھی یہ سلسلہ جاری رکھیے تو انشاءاللہ شاء اللہ قبض کی آپ کی شکایت دور ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی دعا بھی دے دیتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبض سے نجات فرمائے اچھا کوئی اس کا اور ڈاکٹری حوالے سے علاج پی اگر کوئی بہت تو رشت فرمائیں کہ کیا استعمال کریں جیسے دیکھیں اس میں پیچھے سے میرے مدنی چینل کے نظر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ وہ چیزیں جو ہمارے عام ملتی ہیں پپیتا اب اس کو کوئی آج کل مطلب کھاتا نہیں ہے بہت کم نوجوانوں کی اکثریت نہیں کھاتی ہے ابھی بڑے بوڑھے تھوڑے یہ کیا کھاتے ہیں ابھی دیکھیے کتنی صحت مند اور نفع بخش یہ چیز ہے اسے آپ کھائیے اس سب کی بھوسی کہا گیا ہر چوتھے روز یہ کھائیے اس کے علاوہ امرود کھائیے تو ان اللہ تبارک پتہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی اچھا اور یہ کہ اس کے ساتھ ایک ڈاکٹری علاج بھی اگر ارشاد فرما دے تک اگر چلیے اس سے وہ ہوتا ہے تو اور کیا کیا جائے ہاں تو اگر ڈاکٹر اجازت دے تو ہر دو یا تین ماہ بعد پانچ دن تک صبح شام ایک ایک ٹکیا گرامکس چار سو ملی گرام استعمال کیجیے تو اسے قبض بد وغیرہ امراض اور پیٹ کی اصلاح کے لیے انشاءاللہ اللہ بہترین دوا پائیں گے مگر جب بھی یہ ٹکیاں لینا شروع کریں تو مسلسل پانچ دن پورے کرنا ضروری ہے اور خالی پیٹ میں بھی یہ دو استعمال کر سکتے ہیں خالی پیٹ دوائی کے حوالے سے یہ یاد ہے کہ درد وغیرہ کی گولی جو ہے یہ خالی پیٹ آپ نہ لیں اس کے علاوہ یہ جیسے گولی ہے جو میدے کو صاف کرنے والی ہے تو یہ آپ اسے خالی پیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ طاقت کی گولیاں یہ بھی آپ لے سکتے ہیں درد کی گولی ہمیشہ یہ کچھ نہ کچھ کھانے کے بعد لی جائے بخار کی ٹکیاں آتی ہیں گولی آتی ہیں تو یہ ہمیشہ اور اس کے علاوہ اینٹی بایوٹک کیپسول ہوتے ہیں تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ کھانے کے بعد یہ دودھ کے ساتھ لے لیے جائیں پیٹ کی صفائی کے لیے ایک اور علاج ذہن میں آ رہا ہے جی شیخ جیسے تاریخ کامد برفاط ملیہ الحمد اللہ فضانی سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ عموماً ویسے تو ہمارے ہاں اس طرح کا معمول ہے کہ جب بھی فروٹ کھائے جاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد عموماً استعمال کیے جاتے ہیں تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دعمد القاطم العالیہ نے فضان سنت میں تحریر فرمایا کہ کھانا کھانے سے قبل فروٹ استعمال کیا جائیں تو یہ پیٹ کی بھی صفائی کریں گے اور کھانا بھی جلد ختم ہوگا تو اس پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ پیٹ کی بھی صفائی رہے گی اور قبض وغیرہ کی بھی انشاءاللہ شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ تبارک شاء اللہ یہ اپنے گھر میں ماحول بنائیں اور یہ ترکیب بنائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کچھ فروٹ کھائیں تو ان شاء اللہ تمہارا پتہ لگی فروٹ میرے کو درست رکھے گا اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیے ان شاء اللہ ایک اور کالر کو ہم شامل کرتے ہیں سلو الحدیف سلام میرا نام سہیل ہے اور میں دبئی سے میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں کبھی میرا آج تو شوگر کا مسئلہ بھی ہے اور کبھی سر میں درد رہتا ہے کبھی پیٹ میں درد رہتے برائے مہربانی مجھے اس کے بارے میں کچھ علاج سعید بھائی تھے ارب امار سے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ بیمار رہتے ہیں شوگر کا بھی پرابلم ہے درد سر بھی ہے اور پیٹ کا درد بھی ہے بیماریوں کا مجموعہ حضرت ارشاد شرمائیے کیا کریں سعید بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے آپ نے کئی امراض کا تذکرہ فرمایا اس میں شوگر اس کے علاوہ کبھی درد سر تو کبھی پیٹ میں تکلیف شوگر سے نجات کے لیے بارہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 80 رب عدخلی مدخل صدق و اخرجلی مخرج صدق و اجعل لی مِن لَدْنَكَ سُلْطَانَ نْصِرَا تبارہ یہ آیتیں ہمارکا سمت فرمائیے 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 آیت نمبر 80 رب عدخل نی مدخل صدق و اخرجلی مخرج صدق و اجعل لی وَجْعَلْ لِي مِن لَدُونَكَ سُلْطَوْنًا نَصِيرًا روزان صبح و شام تین بار اول آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑھ کر یہ آیت یعنی ربی ادخل لی مدخلہ صدق و اخرجنی مخرجہ صدق و جعلی و جعلی مِن لَدُونَكَ سُلْطَوْنًا نَصِيرًا پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے انشاءاللہ عز و جل تا حصول شپا عمل جاری رکھیں گے تو شوگر سے نجات حاصل ہوگی کبھی <سلام> کبھی ان کو درد سر بھی ہو جاتا ہے <سلام> تو درد سر سے نجات کے لیے سورت الناس سات بار یعنی سیون ٹائمز سورت الناس سیون ٹائمز اول آخر ایک بار درواز شریف پڑوا کر اپنے سر پر دم کروا لیجئے اور دم کرنے والے کے مخارج و قواعد درست ہونا ہے اگر اب بھی درد باقی ہو پہلی دفعہ پھر بھی اگر درد باقی ہو تو دوسری دفعہ اسی طرح صورت الناس سات مرتبہ پڑوا کر سر پر دم کروا لیجیے اب بھی اگر درد باقی ہو تو تیسری دفعہ بھی یہی عمل کروا لیجیے ان شاء اللہ اجزا جلد تین دفعہ کرنے میں یہ عمل جاتا ہے. یہ مطلب عمل کرنے کی برکت سے درد جاتا رہے گا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کی کبھی کبھی پیٹ, پیٹ, پیٹ میں کے درد نہیں ہوتی ہے, ہے. جی. تو دعود استعمال کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اوراد میں اس حوالے سے بہت ہی آسان سا بھیڑ دیں کہ یا اوئی یا اوئی یا اوئی جو سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمس پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کرے تو انشاءاللہ شاء اس کا پیٹ کا درد کافور ہو جائے اسکائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے شوگر کا علاج سماپت کیا قرآن مجید فرقان حمید سے اس کے علاوہ درد سر کا علاج سماپت کیا اور پیٹ کے درد کا علاج آپ نے سماپت کیا شوگر کا مسئلہ ہمارے ہاں بالعموم پایا جاتا ہے تو پارا نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی جو آپ نے سماعت فرمائی اسے آپ لکھ لیجئے دوسروں کو بھی بتائیے اور اس کی ترکیب بھی بتائیے انشاءاللہ شاء زوجل برکتیں حاصل ہوں گی لیکن ہمارے اسانی بھائی نے ایک بڑی اچھی تفہیم فرمائی اور وہ یہ کہ ان تمام چیزوں کو پڑھنے میں لوگ بڑے اس بات کی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں خواہش مند ہوتی ہیں کہ وظاہر ملیں ہم ان وظاہرف کو پڑھیں ترکیبیں کریں لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے مخارج درست نہیں ہوتے ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے دوت اور دال میں فرق نہیں کرتے سا سین اور سواد میں فرق نہیں کرتے ہاں ہا میں فرق نہیں کرتے قوف اور کاف کے اندر فرق نہیں کرتے اب آپ کہیں گے کہ یہ چیزیں ہم کہاں سیکھیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول آپ کے سامنے آئے جہاں جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوتا ہے ان مساجد میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد الحمد للہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ اس سلسلہ لگتا ہے کہ آپ وہاں پر قرآن وجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کریں قواعد کے مطابق کیونکہ حضرت مولانا علی مشکل کشا علی گل متدع اللہ تعالی وزیر کریم سے پوچھا گیا کہ یہ علی ما ترتیلہ کیونکہ کہ قرآن وزید فرقہ حمید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے قرآن ترتیلا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ یا علی ما ترتیلا کہ اے علی ترتیل کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ا ترتیل ا تجوید الحروفی الوقوف کی ترتیل یہ ہے کہ حروف کی تجوید کو جانا جائے کہ جیسا میں نے آپ کو حروف کے اندر فرق کر کے بتایا کہ کس طرح کس لفظ کو پڑھنا ہے وہ معرفت الوقوف اور وقوف کی پہچانوں کے کہاں کس طرح وقف کیا جائے اور کس طرح آگے ملا کر پڑھا جائے تو یہ الحمدللہ اسی انداز سے مدرسود المدینہ بالغان میں سکھایا جاتا ہے اس کام بہنوں کے بھی بے شمار مدارس یہ الحمدللہ للہجل گھروں کے اندر مدارس میں ترکیب ہوتی ہے یہ دن کے وقت لگتے ہیں مدنی منوں کے لیے بھی الحمدللہ للہ مدرسۃ المدینہ یہ پورے پاکستان کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں مدنی کے لیے بھی یہ مدارس ہے تو آپ جس طرح آپ کا وقت آپ کو سٹیبل لگے سہولت ہو اس طرح ترتیب بنا کر آپ دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے ملئے اور اسے کہیے کہ مجھے انشاءاللہ شاء تبارک مطالعہ کے مطابق آپ قرآن مجید فکا نے حمید پڑھنا سکھا دیں انشاءاللہ شاء وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے آپ کی رہنمائی کریں گے اور الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ جاری ہے مدنی چینل پر ہر بدھ کو شام تقریباً پاکستان کے وقت کے مطابق سات بجے اور مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق پانچ بجے وطنی چینل پر سلسلہ مدرسۃ المدین ابالغان اس سے ملازہ کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کا قرآن پاک درست ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ تو اس کی ترکیب یہ ضروری ہے کہ جو بھی اوراد وضاحت پڑھے جائیں اسے قواعد اور تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے آئیے ایک اور کولر کو شامل کرتے ہیں سلو الحبیب سب اللہ علی محمد صب اللہ علیہ وسلم شہر سے میرے گٹنوں میں درد ہے جب میں روکو میں جاتا ہوں تو درد ہوتا ہے اے اس کا کوئی وظیفہ ہو چاہیے صحیح آپ کے گھٹنوں میں درد ہے اور آپ نے اس کا علاج طلب کیا ہے ہمارے سائن انشاءاللہ علاج فرمائیں گے اللہ سے وجل ہمارے عبد الحمید بھائی کو گھٹنوں کے درد سے نجات بدل شفاق عاملہ عاجیلہ صحت نافیات دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبس المدینہ کی مصبوع مدنی پنسورہ کے باغ فیضانی اولاد میں ہیں یا مغنی یا مغنی یا مغنی ایک بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر مسلنے سے انشاءاللہ شاء سکون ملے گا تو عبد الحمید بھائی آپ کو چاہیے کہ یا مغنی یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے گھٹنوں پر ملے تو ان اللہ کو درد میں سکون ملے گا مزید درد کا روحانی علاج بھی سماج سنبھالجیے بدن میں درد کی شکایت ہو تو تکلیف کی جگہ پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم تین مرتبہ اور پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجیے اعوذ باللہ و من شر ما ماں و حا اسی دعا کو ایک بار پھر سماج سنوالیجیے آؤ مبل و قدرتی من شر ما ازیر و حاضیر یعنی میں اللہ وجل اور اس کی قدرت سے اس چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جسے میں پاتا ہوں اور جس سے آئندہ خوف کرتا ہوں تو اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو گھٹنوں کے درد سے شفا حاصل ہوگی مگر اس دعا کو پڑھنے پڑھ کر دم کرنا ضروری نہیں دم کرنا ضروری دم کرنا ٹھیک ضروری ہے ٹھیک جزاک اللہ عید ہمارے اسلامی بھائی نے آپ کو عبد الحمید بھائی کتنا اچھا علاج ارشاد فرمایا آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں علی الحبیب اللہ علیہ وسلم میرا نام ہے ہم حضرت صاحب کے مرید ہیں میں تو حضرت صاحب کا طالب ہوں میرے ماموں ہیں محمد امجد ان کا نام ہے ان کی والدہ کا نام فضل بھی ہے ان کے والد صاحب کا نام محمد حسین ہے وہ اضرت صاحب کے مرید بھی उनकी ان کی طبیعت جو ہے کچھ مطلب بیس دن پہلے تھوڑی سی خراب ہونی شروع ہوئی ہے تو مطلب یہاں سے وہ فزیکلی گاڑی پہ پرسنی گئے ہیں ہاسپٹل چیک کرانے کے لیے ان کے پیٹ میں گیس کا جو ہے نا پریشر ایکسٹرا ہو گیا تھا تو انہوں نے پھر وہاں ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے بولا کہ یہ گیس کا پریشر ایک ڈینجرس اسٹیج تک چلا گیا ہے سکسٹین ٹو ٹوینٹی فائیو ہوتا ہے نارمل کے لیے لیکن وہ چلا جاتا تھا نائنٹی نائن پرسینٹ سے اس لیے اسی وقت ان کے ٹیسٹ کرنے کے بعد ایمرجنسی میں انہوں نے ان کے ٹیسٹ کر کے تو آئی سی یو میں اس دن سے ایڈمٹ کیا ہوا ہے اور آج انہیں تقریباً کوئی بیس دن کے قریب ہو رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ ان کے جو اندر سے جو پیپرے وغیرہ ہیں وہ پراپر صاف کے لیے وکنگ نہیں کر رہے ہیں اس لیے وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ انہیں نہ تو زیادہ ہوش میں رکھ رہے ہیں موسٹلی انہیں میڈیسن دے کے تو بے رکھا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے امجد بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی گیس پریشر پرابلم بتائی گئی رشاد فرمائیے ان کے کی لیے کیا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ امجد بھائی کو جلد از جلد روبت سے فرمائے امین امین شفا یادی نصیب کرے آمین تو مقتبۃ المدینہ کی متبوہ مدنی پنسورہ کے باپ فیضان اور میں اس حوالے سے ایک ویز موجود ہے یا مح یا محی یا محی یہ سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمس پڑ کر گیس ہو یا پیٹ میں کسی بھی مقام پر درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خوف ہو تو یہ پڑھ کر دم کر دیا جائے انشاءاللہ شاء اللہ اجزا فائدہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ یا سلامو تینتیس بار یا سلامو تھرٹی تھری تھرٹی تھری ٹائ یا سلاموں پڑھ کر پانی پر دم کر کے کسی بھی قسم کے مریض کو اگر پلا دیا جائے تو ان شاء اللہ عزہ اس سے بھی اس کو شفا حاصل ہوگی ان شاء اللہ اور اس کے علاوہ اگر سے ان کا دائمی قسم کا یہ جیسے مرض ہے اس کے کیا کریں یہ کیسا آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بےچارے پندرہ بیس دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں کیا کنڈیشن ہوگی گھر والے پریشن یعنی ایک, ایک گھر کا ایک فرد اگر اسپتال میں ہوتا ہے تو پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچے پریشان ہو جاتے ہیں گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں تو کچھ ایسا کہ یہ ان کا کچھ دائمی مرض ٹائپ کا, کا لگتا ہے جی مرض ان کا طول پکڑ گیا ہے بہرحال یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کو زیادہ تر بے ہوشی رکھا جاتا ہے تو ہوش میں آنے کی صورت میں مریض کو چاہیے کہ یا موہید یا موحید یا موہید اس کا ورد کرتا رہے ان شاء اللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اصل بھائی کے ماموں کو جلد از جلد سے خط کر کے گھر آ جائیں تاکہ ان کے گھر میں ظاہری بال جیسے آپ نے فرمایا ایک مریض ہوتا ہے تو پورا گھر اس کی وجہ سے اس امپیکٹ پڑتا ہے اس پر اس کا اثر پڑتا ہے تو یہ جلد جل سے جلد روبر سے ہو کر گھر آ جائیں تاکہ گھر والوں کو خوشیاں حاصل ہو جائیں اصل بھائی نماز کی پابندی آپ بھی فرمائیں ان شاء اللہ فرماتے ہوں گے آپ مزید فرمائیں باجماعت نماز ادا کریں اور گھر والوں کو بھی کہیں کہ اس کے اندر کتا ہی نہ کریں کیونکہ بعض اوقات مریض کی عیادت کے اندر اس کی مطلب دیکھ بھال کے اندر جو ساتھ خیال رکھنے والے ہوتے ہیں ان کی نمازوں کا حال بے حال ہو جاتا ہے تو نمازوں کو آپ وہ نہ کریں نمازوں کی بھرپور پابندی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ان شاء اللہ جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا معاملہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا ہمت مت متاری کوشش جاری رکھیے ان اللہ تبارک و تعالیٰ خیر خیر اور یہ بات بھی یاد رکھیے ذہن نشین رہے کہ یہ کافی آپ کے ساتھ ایک بڑا پرابلم ہے آپ کے ساتھ آپ کے ماموں کے ساتھ اس وقت ایک پرابلم فیس کر رہے ہیں تو یہ دل کو یوں منائیں اور ان کے گھر والوں کو بھی یوں تسلی دیں کہ بھائی جو جسمانی بیماریاں نا یہ سبب رحمت ہے جی ہاں اور گناہوں کی بیماری یہ بہت بڑی آفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں سے بچایا ہوا ہے ان شاء رب تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور رحمت نازل ہوگی اور انشاءاللہ شاء تعالی یہ بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ ہمت ہمت نہ رہیے ان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر فرما دے گا اِنشاء اللہ ضوجل آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں علی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد ریاض خان راولہ کو داغا کے لیے سر اولاد بائیس سال سے نہیں ہے اس اولاد کے نام سے ہم معروم ہیں تو آپ ہمیں کوئی تعلیم دینا چاہیں تو بہت مہربانی ہوگی سر اور اللہ تعالی آپ کو جگہ دے گا اور ٹی وی مدنی چینل کو ترقی دے گا آپ نے مدنی چینل کے لیے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی نیک جائز تمنا کو پورا فرمائے آپ کو نرینا اولاد سے نوازے ان شاء اللہ ابھی ہمارے اسلامی بھائی اس کا علاج انشاء اللہ اللہ بتاتے ہیں اور معاملہ یہ کہ اولاد کی خواہش نائب کی خواہش کرام علیم اسلاط وسلام نے کی تو اولاد کی خواہش کرنا درست ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں ان اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی علاج ہمارے بھائی سے سنیں اللہ عز و جل ہمارے ریاض بھائی کو جلد درازی عمر بالخیر والی نیک اولاد نرینہ عطا فرمائے آمین آمین ان کو جلد اولاد کی نعمت سے نوازے آمین حصول اولاد کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے اگر کوئی بے اولاد ہو یا اولاد نرینا کی نعمت سے محروم ہو یا کچا حمل گر جاتا ہو یا پھر پیدائش کے بعد بچے خوش ہو جاتے ہوں تو کچے سوت کے ساتھ دھاگے عورت کی پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک ناپ لیں اور ساتوں دھاگوں کو ملا کر ان پر گیارہ بار اس طرح آیت القرسی شریف پڑھیں کہ ہر بار ایک گرہ لگاتے جائیں اور اس پر آیت القرفی شریف پڑھ کر دم کرتے جائیں اور پھر ان گیارہ دھاگوں کو یکجا کر کے یعنی ملا کر اسے گنڈا بنا کر عورت کی کمر پر باندھ لیں اور یاد رکھیے کہ جب تک ملادت نہ ہو جائے یہ گنڈا عورت کی کمر پر بندہ ہی رہنے دیں اور جب امید قائم ہو جائے تو گھر کی پکائی ہوئی سفید میٹھی چیز مثلا سفید میٹھے چاول یا کھیر وغیرہ تو ان پر سرکاری بغداد حضور غوف پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی فاتحہ دلائیں اور عورت دو رقع نماز نسل ادا کریں سلام پھیرنے کے بعد بغداد شریف کی طرف گیارہ بار قدم چل کر اس طرح عرض کریں کہ یا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں آپ کی غلامی میں دے دوں گی اور اس کا نام غلام وحی الدین رکھوں گی تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ شاء اللہ وزن جلد مرادبر آئے گی اور اللہ نے چاہا تو علاج کی نعمت ضرور حاصل ہوگی الحمدللہ کیسا زبردست عمل میٹھے سائی بھائیوں آپ نے سنا کے ہمارے سائی بھائی نے بتایا بجر یہ ارشد فرمائی کی یہ کچے سوت کے دارے اس کی کچھ وضاحت فرما دی یہ کچے سود کے دھاگے یا عموماً کھینے والے جو ہوتے ہیں یہ ان کی دکانوں پر ہوتے ہیں یہ کے پاس یہ پوڑیا باندھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وائٹ کلر کا یہ رول ہوتا ہے تو عمل بیان کیا گیا کہ کچے سود کے ساتھ دھاگے لے کر عورت کے بعد سر سے لے کر پاؤ کی انگلیوں تک یہی اچھے سوٹ کے ساتھ استعمال کرنا ہے ए, دوسرا یہ فرمایا گیا کہ گنڈا یعنی گنڈا میں یہ سب کو ملا ڈالنا یہ ملا کر پھر ان کو کمر میں باندھ رکھنا ٹھیک اچھا تیسرا آپ نے یہ شاید فرمایا کہ عورت یہ کہ یا وص العظم علیہ رحمت اللہ اکرم اگر میرے یہاں لڑکا پیدا ہو تو آپ کے گلا میں میں دے دوں گی اور اس کا نام غلام محی الدین رکھوں گی تو یہ بغداد شریف کی طرف آپ نے چلنے کا بتایا تو یہ وغاط فرما دیں کہ بغداد شریف کی سندھ کہاں ہے تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو انہیں بھی پتہ چلے یعنی یہ جو بیان کیا کہ دو رفعت نماز نفل ادا کر کے بغداد شریف کی طرف رخ کر کے گیارہ قدم چلنا ہے تو بغداد شریف پاکو ہند والوں کے لیے اگر قبلے کے سندھ کھڑے ہوں یعنی اپنا رخ قبلے کی جانب کریں سعید حسین پر جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے دائیں جانب یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا رخ کریں تو اب یہ بغداد شریف کی طرف رخ ہو جائے گا تو اب سلام پھیرنے کے بعد یہی بغداد شریف کی طرف رخ کر کے گیارہ قدم چل کر اور اس طرح عرض کرنا ہے وہ فلاں رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی غلامی تو اور مدری چینل کے ناظرین مثال کے طور پر اگر اس وقت میں سمت کعبہ کی طرف ہوں فار ایگزامپل تو یہ کہ یہ سیدھے ہاتھ کی میرا سیدھا ہاتھ ہے, ہاتھ ہے. اس کی اس طرف رک کر کے میں گیارہ قدم اس طرح چل رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا کہ حضور غوث غلط رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں تو بے شمار ہیں جی ہاں ان کی زندگیوں کے اندر کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ آپ کی دعاؤں سے آپ کے التجاؤں سے اللہ تبارک بتا رہے ہیں لوگوں کو ایسے ایسے لوگوں کو کہ جن کے یہاں اب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اب اولاد کا سلسلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرینہ اولاد اور ویٹوں سے نوازا یہ سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بڑی زبردست کرامت ہے اور ان تبارک و تعالیٰ میرے شیخ طریقہ امیر وسلمت کے رسائل جو اس موضوع پر ہیں انہیں پڑھیے انشاءاللہ آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی سانپ نما جن آپ کا رسالہ ہے جنات کا بادشاہ اور منع کی لاش یہ تین رسائل یہ میرے شیخ طریقہ امیر وسلمت نے حضور غف العظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کی سیرت پر اور آپ کی کرامات پر تحریر فرمائیں ہے اور اس کا ثبوت الحمد اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے آپ نے ان رسالوں کے اندر دیا ہے اسے ضرور حاصل کیجئے انشاءاللہ شاء کئی وسوسوں کی جڑ کئی مسوسے جڑ سے کٹ جائیں گے ان شاء اللہ کہ آج کل بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں یہ کس طرح یہ کرامت کس طرح ممکن ہے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے اس میں الحمدللہ موجود ہے آپ اسے ضرور حاصل کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ افزا آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں علی علی الحبیب اللہ اللہ تعالی محمد حبیب میرا نام ہے اور میں دمام سے بات کر رہا ہوں پھر یہ جو ہے برے برے برے برے طریقے کے خوابے پڑتے میرے کو راتوں میں نیند نہیں آتی کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتا ہوں کھابوں کی طرح پھر جسم میں کبھی یعنی چمٹیاں دوڑے جیسا ایسا ہوتا میرے کو مطلب یہ حساب کے یہ حساب کا ہوتا کبھی یعنی دکارا ڈالنا مطلب بارے بار ایسا کٹ کٹ آواز آنا جسم یعنی کان میں ایسا ہوتا میرے کو یہ پرابلم ہے اس کے بارے میں کچھ علاج بتاؤ دمام سے کال آئی برے خواب اور اس کے سبب نہ آنے کا حل کچھ ارشاد ہو گئی جی. دعوت اسلامی کے اشارتی دارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع گھریلو علاج میں جی. یا نبی کے پانچ حروف کے نسبت سے برے خواب کے پانچ علاج موجود ہیں تو ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ احسو جو برے خواب آنے کا سلسلہ ہے یہ موقوف ہو جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلا علاج آسان علاج ہے مدنی انعام بھی ہے باوضو سونے کی عادت بنائیے دوسرا سونے سے قبل سات بار یعنی سیون ٹائمز پڑھ کر یہ دعا کریں یا اللہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مجھے برے خوابوں سے بچا اول آخر ایک بار دروشری میں پڑھ لیں انشاءاللہ شاء اللہ کا وجل برا خواب نہیں آئے گا تیسرا برا خواب دیکھ کر آنکھ کھلنے پر لا قوت اللہ باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین تین بار یعنی تری ٹائمز پڑھ لیں لاہ یہ بھی تھری ٹائم تین دفعہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بھی تھری ٹائم یعنی تین دفعہ پڑھ لیں چوتھا اس کا روحانی علاج برا خواب دیکھنے کے بعد چونکہ یہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے برا خواب دیکھنے کے بعد بائیں کندھے کی طرف کر کروٹ بدل لیجئے اور تین بار پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پانچواں روحانی متقبر اکیس بار یعنی ٹوینٹی ٹائمز سونے سے قبل پلیا کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ ارض وجل میں نہیں ڈریں گے تو یہ مذکورہ جو بھی روحانی راج عرض کیے گئے اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ عمر بھر بال جاری رکھیے اور شفا کے ساتھ ثواب بھی کمائیے ساتھ ہی ساتھ انہیں نیند بھی آ جائے اس کے لیے بھی ایک دعا پیش خدمت ہے تو سونے سے قبل یہ دعا پڑھ لیں اللہ غوری و حدا تل ویوم لو کا نو یا قیوم احدی وی ایک دفعہ پھر یہ دعا سماج سامان اللہم غورت النجوم وہدات العیون وانت حی قیوم لا تأخو بکا سنتم ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانم عینی اول آخر ایک بار دروش شریف اس دعا کا ترجمہ بھی پیش کیا جا رہا ہے جی یا اللہ عز و جل چھپ گئے اور آنکھیں سونے لگیں اور تُو ہمیشہ زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے تجھ کو نہ اونگ آئے نہ نیند اے ہمیشہ زندہ اور دوسروں کو قائم کرنے والے میری رات کو سکون بخش اور میری آنکھوں کو نیند اطا فرما انشاءاللہ شاء اللہ ارتوجل اس کی برکت سے نیند آ جائے گی میٹھے میٹھے اس طرح اور مدری چینل کے ناظرین آپ نے سماعت کیا کہ دمام سے اس کا ہی بھائی نے کال کی تھی اسے نیند نہیں آتی بری خواب آتے ہیں تو برے خواب کے نہ آئیں اس کے بھی علاج آپ نے سماپت کیے اور نیند آ جائے اس کا بھی وظیفہ جو ہے وہ سنا نیند آنے کے لیے لوگ آج کل سلیپنگ پلز استعمال کرتے ہیں اور اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں جس کے کوئی امتحان نہیں امید ہے کہ آپ اگر ڈائری اور پین لے کر بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک پتہ لگی جو دعا بتائی گئی کہ آپ نے نوٹ کر لی ہوگی چلیے اگر آپ رہ گئے ایک مرتبہ پھر اگر آسانی ہو تو یہ دعا ذرا ڈسپلے کر دکھا دیں اسکرین کے اوپر تاکہ ہمارے اسلامی بھائی اسے لے لیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نیند نہیں آتی اس کا پرابلم ہی یہی ہوتا ہے کہ آدمی تفکرات کا فکروں کا ٹینشن کا شکار ہوتا ہے اور اس کا بڑا زبردست حال ہے کہ جب آپ انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وضو کریں گے تو آپ اطمینان میں آ جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک وطالیہ آپ فرش ہو جائیں گے آپ کو اس کی برکت حاصل ہوں گی اور نیند بھی اچھے انداز سے آپ کو آ جائے گی تو چلیے انشاءاللہ شاء کے سلسلہ یہ دیکھیے یہ دعا آگے انشاءاللہ تبارک و آپ استعمال بھائی سے چاہیں تو نوٹ بھی فرما لیں ان شاء اس کی برکت سے یہ اس دعا کا معمول بنائیں شروع کیجیے اللہ تبارک و پر پورا توقل اور بھروسہ کیجیے ان شاء آپ کو نیند آ جائے گی اور سلیپنگ پلس کے اس سے بھی آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا اور اچھی یوں سمجھے کہ آپ کی صحت بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اچھی ہوگی کیونکہ اگر نیند پوری نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے ہاسمہ بھی خراب ہو جاتا ہے آنکھیں بھی دکھتی ہیں اور آنکھیں سیاہ بھی پڑ جاتی ہیں کئی قسم کے معاملات جو ہے وہ ہوتے ہیں میدا خراب ہو جاتا ہے تو ان شاء اللہ جلد آپ اس کے لیے یہ دعا پر پڑھیں گے عمل کریں گے آپ کو اس کی خوب خوب برکتیں ان اللہ تعالیٰ ملیں گی اور خوب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہوگا آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں السلام اللہ اللہ علیکم <وسلم> <سلام> <سلام سلام> محمد راشد ارتاری باب المدینہ کراچی سے عز کر رہا ہوں اس حوالے سے کال کی تھی کہ محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ پیشن کوئی سننے کو ملی کہ کراچی کے ساحلی علاقوں پہ سمندری طوفان آنے کا خدشہ ہے سوالے سے کچھ جاننا چاہوں گا کہ ایسا کون سا عمل ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس طوفان سے محفوظ رہ سکیں اور یہ ساتھ خیریت سے چل جائے تو کچھ ارشاد فرمائیے گا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے علم میں کہ اس وقت سائیکلون جس کو پیٹ کہا جا رہا ہے یہ چلا ہے بویرہ عرب کے اندر اور یہ اس وقت غالباً امان کی یہ سمجھے کہ ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا جو اس, اس میٹرولوجسٹ کہا جاتا ہے ان کی جو تحقیق ہے حوالے سے اور اس کے بعد اس کا رخ جو ہے یہ سندھ کی طرف ہوگا سندھ کے ساحلی علاقوں کی طرف اور اس میں باب المدینہ کراچی کے حوالے سے چٹھا مدین کا بھی معاملہ ہے اس میں بیچارے جو آ, جن کا پیشہ مچھلی کا شکار کرنا ہے یہ بھی بےچارے بڑے پریشان ہیں کہ ان کے گھروں کا کیا ہوگا ان کی بوٹس ان کی کشتیوں کا کیا ہوگا اور اللہ نہ کرے کہیں ایسی زبردست تباہی نہ مچے تو اس وقت باب المدینہ کے اندر بالخصوص جہاں پر ہم اس وقت ہیں تو کئی فون کالز اور میلز اس کے علاوہ میسیجز کے ذریعے اسی بات کی تشویش کی جا رہی ہے اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو یہ سائیکلون جو ہے یہ ٹچ کرے گا لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے اس نے ہم پر بڑے فضل کیے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک صحیح و سلامت جسم دیا ہمیں کھانا مل جاتا ہے ہمیں اللہ تبارک وطالع نے کتنی رحمتیں اور برکتیں دی ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و ہم پر ضرور کرم فرمائے گا ضرور رحم فرمائے گا بھائی اپنے اسلام بھائی سے پوچھتے ہیں اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس انداز سے ہم مطلب یہ کہ ترکیب کریں جیشا سب سے پہلے تو ہم اپنے پاکستان کی خیر و حافیت کے لیے دعا آمین ہم اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان بالخصوص کراچی شہر اور اس میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان آمین آمین اور ہر قسم کی جانی اور مالی آزمائشوں سے محفوظ و معمون فرما آمین آمین آمین آمین امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آندھی کی حوالے سے جی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع مدنی پنسورہ کے باب فیران دعا کے صفحہ نمبر دو سو گیارہ پر آندھی کے وقت کی دعا میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برقالیہ نے نقل کی ہے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو چاہیے کہ اس دعا کو مسلسل پڑھتے رہا کریں اور ہو سکے تو ابھی سے ہی اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیجیے تو انشاءاللہ شاء سب خیر ہی خیر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جلد اللہ جلد اللہ جلد تو آئیے اس دعا کو ہم بھی سن لیتے ہیں اللہ اس ال کا خی رہا و خیر ما فی و خی رما ار سیرت بھی کا نن شد وشرما فی ہا ما, ما سیلت بی کسی دعا کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے اللہ ان کا خیرہ خیر ارسل بیوی کمشرہ شر ریما فی ہا وشرما سیلت بی ترجمہ بھی سماج فرما لیجیے یا اللہ نے تجھ سے اس آندھی کی اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرح مانگتا ہوں اس آندھی کے شرط سے اور اس, چیز کے شر سے جو اس میں ہے اور اس کے شرط جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس دعا کو آندھی کے وقت کی دعا کیونکہ مدنی پنسونا میں لکھی ہوئی ہے اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنا لیجیے ہو کہ تو ابھی سے ہی پڑھنا شروع کر دیجیے ان شاء اللہ الفل اس کی برکت سے ہم سب محفوظ اور معمول رہیں گے <انشاءاللہ> بٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ابھی ہمارے اسلامی بھائی سے یہ سنا کہ مدنی پنصورے کے باب فیضان دعا صفا نمبر یہ دو سو گیارہ پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے اور یہ دعا صحیح مسلم شریف صفا نمبر چار سو چھیالیس حریف نمبر آٹھ سو ننانوے یہ نقل کی گئی ہے میرے شیخ عرقہ تمیر السنت نے اسے نقل کیا ہے بڑی زبردست مصند یہ دعا ہے حدیث پاک میں موجود ہے کتاب, کتاب اللہ کے بعد جو سب سے زبردست کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم جن کا درجہ ہے اس کتاب کے اندر یہ دعا موجود ہے اسے آپ ضرور پڑھیے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں حاصل کیجیے اس کے علاوہ جو حفاظتی اقدامات یہ ہونے چاہیے اس سے اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے یہ ضرور کیجیے اپنی بورڈس کو کسی صحیح جگہ پر رکھ دیجیے اپنے گھر کے جو, جو اس قسم کے ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ وہاں پر آپ ترکیب کریں اپنے گھر والوں کو کسی اچھے سیف مقام پر آپ لے جائیے تاکہ انشاء تبارک و تعالیٰ یہ ان اللہ اللہ نے چاہ تو یہ خطرہ چل جائے گا ان شاء اللہ اللہ ان اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے ان اللہ وہ کریم مولا ہے وہ رحیم مولا ہے ہماری دعاؤں کو وہ رد نہیں کرے گا تو مدنی پنصورہ اسے دیکھ بھی لیجئے یہ مدنی پنصورہ ہے مکتبۃ المدینہ پہ یہ دستیاب ہے تو ان اللہ تعالیٰ اس کا صفحہ نمبر دو سو گیارہ ٹھیک ہے ہم نسبتوں والے بند ہیں حضور نسبت گیا گیارہ ہے تو دو سو گیارہ پر صفحہ نمبر دو سو گیارہ پر یہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موجود ہے دعا اور اس کے علاوہ ویب سائٹ پر بھی یہ مدنی منصورہ مکمل ہے تو ان اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی آپ جہاں یہ نہیں ہے اور اس قسم کی کبھی حالات ہو جائیں معاملات ہو جائیں تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے اور اسے پڑھیے ان اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی ان اچھا اللہ آئیے ایک اور شامل کرتے ہیں السلام اللہ... علیکم میرا نام محمد ہوئے ہے میں کوئٹہ شہر سے بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں مدنی چینل بہت مقبول ہے میں آپ کا سلسلہ روحانی شوق سے دیکھتا ہوں میری درخواست ہے کہ ہمارے ہاں آئے دن حالات خراب ہو جاتے ہیں برائے کرم جان و مال کی حفاظت کا کوئی ذر بتا دیجئے اللہ عز ہم سب کی حفاظت فرمائے شکریہ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کریں حالات ان کی آج کل بڑے ناسا چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان کوئٹہ شہر کے رہنے والے عیسائی بھائیوں کی جان و مال عزت و آبروں کی حفاظت فرمائے آفیس زمانہ عمی حالات بہت نازک ہیں یقیناً آج کل کے حالات سے آپ ہی واقف ہیں یقین مانیے ہمارے معاشرے کے لوگ صبح گھروں سے جب چلتے ہیں تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ شام کو زندہ سلامت گھر لوٹنے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے یا نہیں گھر والے بھی اس انداز میں دعا دے کر رخصت کرتے ہیں جیسے نہ جانے دوبارہ ملاقات ہو یا نہ جی تو اب یہ کہ جیسے کہ قرب قیامت کی یہ شانیاں ہیں اور پیاراقص صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی یہ فرمان کا خلاصہ ہے ایک دور گا کہ قاتل کو اس بات کی خبر نہ ہوگی کہ کی وہ کیوں قتل کر رہے ہیں اور جو قتل ہو رہا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے تو ہم اللہ طرح سے عافیت کا سوال کرتے ہیں تو کیا کریں گے دشمن سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ اختیار کریں آپ نے بالکل بجایا ارشاد فرمایا ابھی ہمارا پچھلے دن میں کافلا کوئٹہ شہر گیا تھا جی جس دن ہمارا کافلہ پہنچا وہ اسی دن ہمیں وہ مسجد کے چند رہنے والوں نے بتایا کہ کل یا پرسنل ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے تھے بہت مسجد کے سامنے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے جی تو کوئی گاڑی گزری اور ان کو شہید کر کے چلی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مخصرت اور میں ڈاکٹر تو ایک مطلب جسے معاشرے کا مسیح سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے جی نا کہ یہ مطلب یہ بھی ڈاکٹر ہے لوگ تک یعنی کہ شہید کر کے گئے تو بہرحال دشمن سے حفاظت کے لیے چند مدنی ہتھیار میں پیش کرتا ہوں جی اس کو لاگو کریں اپنی ذات پہ ان شاء اللہ اسے دشمنوں سے حفاظت رہے گی سنن ابھی داود میں یہ دعا موجود ہے کا سی نو روزہ من شرور دوبارہ سن لیں اللہ و ناروز بک من شرور اللہ ان جافی في و ناروز بکہ مین شروریم اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ایسا ہم تجھے دشمنوں کے مقابل کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پنا چاہتے ہیں جب بھی دشمن کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھ لی جائے انشاءاللہ شاء اللہ ایسا خوف جاتا رہے گا انشاءاللہ. مزید چند مدنی اس سے میرے شیخ طریقت امیر احل سنت بانی دعوت اسلامی حیرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری مدد علی نے پدنی پنکھیٹ کی صورت میں یہ ہے اور مکابۃ المدینہ سے یہ حاصل ہو سکتا ہے جی تو گھر سے جب چلیں تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ لا حول ولا پتا بلّاہل تو دوبارہ سن لیں بسم اللہ لا حول ولا پتا بلّاہ طوکّل تو اہل بسم اللہ لا حول ولا الا بلّاہ طوکّل تو اللہ, اللہ, اللہ اس کا ترجمہ ہے اللہ اجل کے نام سے اللہ عز وجل کی بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت میں نے اللہ عزل پر بھروسہ کیا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی نے ارشاد فرمایا آدمی جب اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں جب وہ آدمی کہتا ہے بسم اللہ تو فرشتے کہتے ہیں تو نے سیدھی راہ اختیار کی اور جب وہ آدمی حول ولا قوت اللہ باللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تو ہر آفت سے محفوظ ہو گیا سبحان اللہ جب بندہ کہتا ہے تو علی اللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں ہے سبحان اس کے بعد اس شخص کے دو شیطان جو اس پر مسلط ہوتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اب تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو اس نے تو سیدھا راستہ اختیار کیا تمام آفات سے محفوظ ہو گیا اور اللہ عز وجل کی امداد کے علاوہ دوسروں کی امداد سے بے نیاز ہو گیا سبحان اللہ، اللہ. اس کے علاوہ ایک اور آسان سا مدنی ہتھیار اسے بھی اپنا لیں کہ جب دشمن کا خوف ہو تو سورہ قرائش یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے قرائش یہ والی صورت مکمل پڑھ لیں انشاءاللہ شاء اللہ از ہر بلا سے امان ملے گی تو مجھے, مجھے اس اور مدنی چینل کے ناظرین جب بھی کہیں اس قسم کے حالات اور واقعات کا سامنا ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان اور مال عزت آبروخ اور بالخصوص ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیں اب یہ کہ موت کے لیے کوشش کریں کہ تیار رہیں کیونکہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے ان شاء اللہ اس کے لیے ہمیں تیاری رکھنی ہے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو نمازوں کی استقامات ہو مدنی ماحول سے سگی ہو پھر انشاءاللہ شاء دیکھیے کس حال میں وہ موت آتی ہے کہ موت تو آتے ہی آئے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے, پر مرنے پر پہ تو مشورہ چینل کے ناظرین کو پیش کرنا چاہوں گا جی کہ جب بھی ہم گھر سے چلیں تو اپنے گناہوں سے اور اپنے سے توبہ کر لیں اور احتیاط تجدید ایمان غروب کر لیا کریں صحیح. اور یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں الحمد للہ میرے شے سے طریقہ تمیر علیہ سنت نے اپنے کئی رسالوں مثلاً اٹھائیس کلمات کفر گانوں کے پینتیس کفریہ اشعار اور کئی رسائل کے اندر توبہ و تجدید ایمان کا طریقہ لکھا ہے میں پڑھتا ہوں جیسے میں پڑھتا جاؤں مدرین چینل کے ناظرین کو چاہیے کہ دہراتے جائیں اور جب بھی گھر سے چلیں تو یہ تجدید ایمان کرتے رہا کر انشاءاللہ اس کی بارہ نصیب ہوگی تو میں جیسے پڑھتا جاؤں آپ بھی دوہراتے جائیے یا اللہ یا اللہ اگر مجھ سے اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اس کے بعد فستا طیبہ پڑھ لیا جائے محمد اللہ اللہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اسلامی اللہ اللہ بھائیوں آپ نے الحمد یہ اعلانات سماپت فرمایا ہمارے سلسلے کا وقت یہ ختم ہوا چاہ رہا ہے آپ بس یہ اعلانات سماپ کر لیجئے کہ نشر مقرر کے طور پر روحانی علاج یو کے اسلامی بھائیوں کے لیے بروز ہفتہ رات تین بجے انشاءاللہ شاء اسی سلسلے کو آپ نشر مقرر کے طور پر دیکھ سکیں گے بیرون ملک کے اسلامی بھائی اپنے کال ریکارڈ کروانے کے لیے اس فون نمبر جو آپ اس وقت اسکرین پر ملازہ فرما رہے ہیں 00921 زیرو نائن پر آپ ان نمبر پر رابطہ کیجیے اور شرح رہنمائی کے لیے ڈبل گھنٹے الحمدللہ مدنی چینل کی سروس حاضر ہے بیرون ملک کے اسلامی بھائی 00921 34940443 یہ اس وقت نمبر آ رہا ہے اس پر آپ کو کیجئے فیڈ بیک کے لیے فیڈ بیک ایٹ اس پر فیڈ بیک دیجئے مشورہ دیجئے یہ اس وقت آپ سکرین پر ایڈریس دیکھ رہے ہیں اور ویب سائٹ ایڈریس امید آپ کو یاد ہو گیا ہوگا ڈبلو اللہ تبارک بتا رہا ہم سب کو جو روحانی علاج بتائے گئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسروں کو بتائے دوسروں کو, بتائے دوسروں کو بتائیے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں اور اللہ تعالیٰ تمام آسمانی زمینی آفات سے ہم سب کو محفوظ و ممون فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو جائیے چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجیے